بسم الرحمن صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مطالعہ سکن تمام خارن اور مہتم دانیا تمام خارم باقی سامن کے شہم سے باقی سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ انداز کتاب باب الطاق میں سے دوسرا درس ہے ہاں ایک دو دن بیچ میں وفا ہو گیا خوش مجھے کی وجہ سے جس کا میں معذرت خواہ ہوں میرے خارن گرامی اور درس نمبر دو ہے یہی آخری دو ہے چھوٹا باپ ہے ہاں دو ہی درسوں میں یہ باپ کلیئر ہو جائے ہاں غلام آزاد کرنے حوالے سے کل فرمایا تقریباً کی درخت میں غلام آزاد فرمانے کرنے کے لیے ہاں جی نیت ہو آزاد کرنے کا الفاظ کچھ بھی ہو مختلف مطلب الفاظ کے ذریعے سے اس کا آزاد ہو جاتی ہے اور کسی بھی زبان میں ہو تو بھی ہو جاتی ہے تو اسی سلسلے میں یہاں فرماتے ہیں لفظ اتاق کا لفظات وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے مختلف مطلب طرحوں سے غلام آزاد کرنے کے شکت جاری کر سکتے ہیں چز و رماتے ویا شد عالام کل تو اور گواہ گواہیں گواہی گواہ دیتا ہے ہاں جی گواہی دیتا ہے کیا چیز علامہ اس بات پر جو میں نے کی ہے ہاں جی وہ آپ نے کیا کہا, کہا تعلیم فرماتا آزاد کرنے کے لیے ہاں جی لفظ وغیرہ کا کہنا ضروری ہے کسی اور زبانوں میں بھی اور الفاظ میں بھی غلام کو آزاد کر سکتے ہیں اگر نیت آزاد کرنے کو ہو تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے تو فرماتے ہیں و گواہی دیتا علامہ کلتو جو بعد میں نے کی یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے لفظ اطاق کا لفظ ہونا یا اس مشتقات کا ضروری نہیں ہے اور بھی الفاظ سے آزاد ہو جاتی ہے تو اسی علی شاد فرماتے ہیں اسی میرے گفتار کی طرف گواہی دیتی ہے وہیا شعد علامہ کلتو جو بعد میں نے کی ہے کیا ما وہ بات جو کا عل فرمائے جو کا میرے مولانا نے یعنی علیہ السلام نے فی عطاقِ قمبر قمبر جو ہے علی علیہ علی السلام کے غلام تھا ان کو آزاد کرتے وقت علیہ السلام نے جو جملات فرمایا ان جملات کے اندر لفظ اطاق وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن غلام آزاد غمبر آزاد ہو گیا تو وہاں علیہ السلام نے کیا فرمایا غلام غمبر کو آزاد کرتے وقت یہ فرمایا یا قمبر اے غمبر کن تل ام سلی تو تھا کل میرے لیے تھا وسر تل یوما اور آج تو ہو گیا مسلی مجھ جیسا کل تو میرے میرے تھا آج تو ہو گیا مجھ جیسا یعنی کل تو میرا غلام تھا میرے فائدے کے لیے کام کرنا تھا آج تو مجھ جیسا ہو گیا آج جس طرح میں آزاد ہوں تم بھی آزاد ہو اس کا مطلب یہ ہے اور میں وہ تو کا میں نے تجھے عطا کیا حبا کیا عطا علم اس ذات کو وہ کر لی جس نے مجھے تو مجھے عطا کیا غلام کے طور پر میں نے اس کو اسی کے رضا کے لیے تو اس کو میں نے اسی کے حوالے کر دیا اسی کو دے دیا یہی جملہ کہتا وہو علیہ السلام نے یہ جملہ لکھا علی اللہ السلام نے یہ جملہ لکھا غلام کے آزاد کرنے کے بارے میں شرف فرماتے ہیں وہ بھی حاضل علیہ السلام کی قمبر کو آزاد کرنے کے لیے یہ جو جملہ یا قمبر سے لے کر ہاں جی وہاب تو کلیمن وہاب علی تک کا جو جملہ یہ علیہ السلام اس کا آزاد کرنے کے لیے تحریر فرمایا تھا شرف فرماتے ہیں وہ بھی اس سے بھارت میں نہیں ہے لفظ تحریر چونکہ غلام کا آزاد کرنے کے لیے حور آزاد ہوتے ہیں لفظ تحریر بھی نہیں ہے کہ میں نے تم کو آزاد کیا بولے ولل اتاق اطاق کا لفظ بھی نہیں ہے جو غلام کا آزاد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ولیط کا لفظ بھی نہیں ہے ولیل عطاق کا لفظ بھی نہیں ہے وللطاق کا ولال ولیل عطاقت کا لفظ بھی نہیں یہ سب مشتقات ولال ان عطاق کا لفظ بھی نہیں ہے یہ سب یہ سارے ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں جو کہ آزاد کرنے پر غلام آزاد اور آزادی پر کرنے والے الفاظ ہیں سریح الفاظ یہی الفاظ ہیں ایک تحریر اور اور مادہ عط کے مشتقاتی سب مظر ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے سے فرماتے ہیں عط کی مجرد مجرت عطاق باوی افال کا ہے ہاں اور اتاقا جو ہے یہ بھی باب افال کا ہے ان اطاق باوی انفعال کا ہے. خود آزاد ہونے کے معنی میں تو ان الفاظ میں سے کوئی بھی جو ہے آپ نے ذکر نہیں فرمایا لیکن وہ سارا قمبر موتقاً لیکن ہو گیا قمبر آزاد ہاں جی غمبر عید علسم کے سے عبارت پہ قمبر آزاد ہو گیا تو شاثر فرمان پس فیو علماء پس معلوم ہوں کہ ان الامال بے شک انسان عمل بال نیت نیت پر موقف ہے لا بل عبارت نكے الفاظ سے الفاظ پر موقف ہے لن عسلم كیوں كہ انسان زبان كے لط ہون اس کے لیے بھول چک ہوتی ہے اب صلی اللہ جاتے ہیں ارادے کے بغیر بھی یہ باتیں نکل جاتی ہیں والا سا ہوا پھر یعنی یعنی چک ہوتی لیکن کوئی عصہ ہو بول چک نہیں ہوتی ہے پھر نیت نیت میں نیت تو سوچ سمجھ کے کرنے والی بات کو نیت بولتے ہیں نا ٹھیک ٹھاک سمجھ کے کرنے والی بات کو نیت کہتے ہیں لہٰذا سمجھیں نیت میں کوئی عصہ نہیں ہوتی ہے اس میں بھول نہیں ہوتی ہے فرماتے ہیں اگر کسی ساتھ ہاں کوئی لفظ کا غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس نے کوئی لفظ کہہ دیا وہ یا سم اور ہو یہی اس کی نیت بھی تھا وہ کل جب کہ اس کا دل غافل نہ اس نیت سے اس لفظ کے معنی سے غافل ہو تو پھلے سے نیت ہو, تو پھر یہ اس کی نیت نہیں ہوا ہاں یہ لفظ کے ساتھ ساتھ دل بھی ساتھ دینا ضروری ہے نیت اس کے قصد دل کے ساتھ ہونا دل سے سوچنا دل میں سوچنا اگر دل ساتھ دل غافل ہو ہاں تو پھر وکال و غافل انو اس چیز سے جو اس نے سوچا کہ یہی میرے نیت ہے جبکہ دل اس سے غافل ہو پلے سے نیت ہو تو پھر وہ اس کی نیت نہیں ہوگا بل صاحب لسانی بلکہ صاحب ثانی ہوگا زبان کی لازش ہوگا اور پھر اس سے وہ عمل وجود میں نہیں آتی ہے لہٰذا شاش فرماتے ہیں غلام آزاد کرنے میں اصل چیز نیت ہے ہاں دوسری ایسی ہے جو شاشد علیہ رحمان ہیں اس میں بہت بڑا ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں حضرت علیہ السلام کے مبارک کلام کو جو آپ نے غلام کا آزاد کرنے کی اس کو جو آپ نے حدیث کے طور پر قبول کیا اس کو دلیل کے طور پر قبول کیا اسی سے معلوم ہوتا ہے ششید علی الرحمٰ کے نزیک جس طرح رسلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حجت تھے اس طرح آئیم الوید علیہ السلام علی اول علی آخر مہدی کی جو حدیث جو ان کے انہوں نے اپنی زبان سے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا یا جو ہے پیمبر کے حدیث کو ہی نقل کیا پیمبر کے حدیث نقل کیا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں اپنے الفاظ میں بھی انہوں نے جو دین کی باتیں بارے میں بیان فرمایا وہ بھی ہمارے لیے حوصلہ تھے کیونکہ ہم شاہ علیہ السلام جو ہے اپنے الفاظ میں غلام کا الفاظ آزاد کرنے کے الفاظ بیان فرما رہے ہیں شاہ سید اسی سے اصطلاح کریں کہ غلام آزاد کرنے کے لیے لفظ تحریر کا اتاق وارے کا الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جو ہے کسی بھی بلکہ علیہ السلام نے جیسے خود آپ نے عمالاً جو ہے کہا کن تلام سلی لی وسی تلیم میں اس دیا کل تم مجھے میرے لیے تھا آج تم مجھ جیسا ہو گیا اور میں نے تم کو اسی کو دے دیا جس نے تجھے مجھے دے جا. اب اس میں کوئی لفظ ہے آزادی کا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن جو ہے قمبر آزاد ہو گیا تو اسی سے شاہ نے حصلہ کیا اس سے ہمارے بزران دین کی تعلیمات میں حسن شاہ اعیم آہد علیہ وسلم کے احادیث ان کے کلام کو بھی دلیل کے دلیل شریک کی حیثیت دے کے قبول کرتے ہیں اسے استعلال فرماتے ہیں اب آگے فرماتے ہیں جو اگر کوئی شاید اپنے محرم رشتہ داروں کا کوئی خاتون اس کے باپ وغیرہ کا یا کوئی مرد جو ہے خواتین میں سے جو اس کی محرم ہے ان کا اگر وہ ان کو خرید لے تو وہ خود بخود آزاد رہے تھے ان کا مالک نہیں ہوتا ہے شرن ہمارے عمل مالا کا پاس اگر کوئی شاید مالک بن جائے زارحمین محرم نالے اس کے رحم جو رشتہ دار کا جو اس کے حرام ہے یا جس سے اس کے شادی حرام ہے اس کا رشتہ دار ہے محرم رشتہ دار اگر کسی کا کوئی محر زارحمین محرم نالے کچھ ظاہر جو ہے رشتہ دار محرم جو ہے خاتون کا وہ مالک بن جائے جیسے کل آبا ان ایک خاتون اس کے باپ کا اپنے بھاپ کا مثلا مالک بن گیا وال اجداد دادا وغیرہ کا یا کوئی مرد جو ایک خواتین کا مالک بن گیا و امہات ماں کا جو وہ مالک بن گیا ماں پہلے کسی کے لونڈی سے ابھی اس نے خرید لیا اور جداد دادی لوگوں کا خرید لیا بل بنین بیٹوں کو خرید لیا یا ول بنات بیٹیوں کو حری لیا ول اماد پھوپھیوں کو خرید لیا وال خالات ہاں جی خالہ کا مالک بن گیا اور جو ہے بغیر اس کے علاوہ دوسرے من المحرماتی رشتے جو محرم رشتہ دار جو اس کے شرع محرم میں اس کا وہ اگر وہ مالک بن جائے نہ خرید کر مالک بن جائے تو کیا ہوگا ان کا مالک نہیں ہوگا بلکہ یہ ہو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا بلا اعتقاد میں آپ کے آزاد کیے بغیر جو ہی آپ نے اس کو خرید لیا وہ آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا نے آزاد کرنے کی تا بن آزاد کرنے کی یا نت خود بخود آزاد ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بار ختم آگے ایک نئے مطلب ہے کہ غلام آ تک اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کر لے وہ شرحۃ اور غلام پر شرح لگائے اللمتا جس غلام کو آزاد کیا ہے معتا ان غلام جس کو آزاد کیا ہے اس پر یہ شرح لگائیں کہ ان دما ہو کہ یہ غلام خدمت کرے اس مالک کی بخدمت مدت معجین مدت تک شرح لگائے بخدمت کرنے کا مدت ایک معجن مدت تک خدمت کرنے کا وہ شرل لگائے اور اس کو بھی سب لہٰ آزاد کرے لیکن بولے تو مثلا کچھ مہینہ میرے مد خدمت کریں شار جیسے ایک مہینہ خدمت کرنے کی شرح لگائے اور صنعت یا ایک سال کا وقع یا اسے کم کا اور اکثر یا زیادہ کا اس طرح شرع لگیں میں تم کو آزاد کرتا ہوں لیکن اتنا عرصہ میری خدمت کرے گا تو سہا اس طرح کی شرع لگانا صحیح ہے ولو <تصفيق> و گانا مملوک ان بھی شرکت نیا مطلب ہے ایک غلام جس کا دو بندہ جو ہے دو بندوں نے شراکت سے خریدا ہے اگر ہو ایک غلام شرکت کے ساتھ یعنی دو بندہ ایک غلام نے مل کر ایک غلام کو خریدا تو وہ دونوں ساتھ اس غلام میں شریک ہیں تو دونوں غلام سے کام لے لیں گے اور اس کے کام مزدور کام کیا اس کے مزدوری دونوں میں تاثم ہوگا تو آتا ہوا ہے جن دون میں سے ایک نے آزاد کیا حصہ تو اپنے حصے کو آزاد کیا تو کیا ہو جائے گا تو این آزاد تو یہ غلام تو آزاد ہو جائے گا شخص حقت تو شخص اس کا اپنے حصہ آزاد ہوگا شخص نے حصہ جس نے آزاد اس کا اپنے حصہ آزاد ہوگا ٹھیک ہے جی اس کا حصہ آزاد ہوا یہ صحیح اس کا آدھا آدھا تو آدھا حصہ اس کا آزاد ہو گیا تو وہ صاحب اور مصطف ہے پھر دوسرے شریک کے لیے اوتقا ہو اس کو آزاد کرنا شریک اور دوسرے شریک اس کو آزاد کریں کب اس کے لیے مستحف ہے ان کا نمبر وشرا اگر وہ دوسرا شریک بھی مالدار ہے تو اس پر بھی مستحب ہے کہ وہ اپنے حصہ بھی آزاد کریں لیکن اگر وہ ان کا نمبر اسراً اگر وہ تاندس ہے غریب ہے فا ساتھ تو پھر کوشش کریں اب تو غلام خود پھر فکی آزاد حصہ تو اس کا آزاد ہو اپنے باقی حصے کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کریں غلام خود کوشش کریں کیسے کریں یہ میں یا خودکش کیونکہ اب دن کا پہلے وہ آدھا ہے چار چار گھنٹے دونوں کے لیے کام کرتے تھے دن کو تھا ابھی چار گھنٹہ اس کا بچے گا کیونکہ اس آقا کے لیے چار گھنٹہ جس نے آزاد کرنے اس کا حصہ وہ آزاد ہوگا اسی میں وہ کسب کریں تو یہ میں بالکش کہا کے ذریعے سے وہ اپنا قیمت چکائیں اس مالک کو دے دیں آدھا قیمت اور بھی مالی صدقہ یا صدقے انضگات وغیرہ صدقے کے مال سے دے دیں ہاں جی بیت المال سے کہہ کر جو ہے بھئی چونکہ غلام ان کے قرآن پاکیات میں بھی ایک حصہ ہے لہن اللو نصیب کیونکہ غلام اور غلام آزاد کے لیے حصہ ہے پھر رقاب لین اللہ چونکہ ہاں جی اشاعت کے لیے حصہ ہیں پھر رقاب غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک میں بھی ہے ہاں جی تو لہذا اس حصے میں سے بیت المال سے لے کر اس مالک کو دے دیں اور خود کو آزاد کریں وہ لم ی ہوتے خود شریک لیکن اگر آزاد نہ کریں اس کا شریک ہاں جی اس کے شریک اس کا آزاد نہ کریں وہلم یس آ اور یہ غلم بیچارہ خود بھی ہاں جی گنجائش نہیں رکھتا فیفا کی ہی اپنے آپ کو آزاد کرنے کا فق کی ہی ظال ہاں جی اپنے آپ کو جو جی آپ ہے آزاد کرنے کا وہ گنجائش ہے وہ اس کے بعد طاقت نہیں ہے یس آ وہ گنجائش نہیں رکھتا ففاق کی ذالے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا تو پھر کیا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ غلام فحیثت الموتی کی تو پھر تو کیا ہوگا وہ حصہ آزاد کرنے والے کا جو حصہ ہے حورن وہ ہے وہ آزاد ہوگا اگر وہ آدھا آدھا ہے تو اس کے غلام کا آدھا حصہ آزاد ہو جائے گا ہاں جو وہ حضرت الشریک دوسرے شریک کا جو حصہ ہے وہ رقی گن وہ غلام رہے گا تو اس کا آدھا حصہ غلام آدھا حصہ آزاد تو یہ دن میں پہلے میں چار چار گھنٹے میں نے کام کرتے تھے ابھی وہ آدھا گھنٹہ جو ہے آدھا ٹائم دے دیں گے آدھا گھنٹہ اس کو غلامی کریں گے دوسرا آدھا جو ہے ٹائم اس کا بچے گا اب آگے شاسف فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اس پر آزاد کیا بھائی جو ایک بندے میں کچھ ایسا آزاد کچھ ایسا غلام یہ نہیں ہو سکتا شاشیں فرماتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے وہ شین ہر وہ چیز یا و شریک جو شرکت کو قبول کر لیتا ہے جیسے کہ غلام دو آدمی نے مل کے اس غلام کو خرید سکتے ہیں غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں تو ہر وہ چیز جو شریک شراکت کو قبول کرتے ہیں یا اقبال و وہ آزادی کو بھی قبول کر لیتے ہیں تو آدھا ایسا آزاد ہوگا آدھا وہ غلام رہے گا ورق کو مان لیا تھا جو ہر وہ چیز جو غلامی شراکت کو قبول کرتا ہے یا وہ کا وہی چیز قبول کرتا ہے حریت کو بھی آزادی کو بھی ورق اور غلامی کو بھی مان ایک ساتھ اس کا ایک حصہ آزاد ایک حصہ غلام لیکن اس کا ایک حصہ سے مطلب جسم کو دو حصہ کریں ایسا ہے اس کے جو کام کریں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ حصہ ہوگا پہلے جو ہے ایک ہفتہ ایک کے بعد ایک ہفتہ ایک دو ابھی ایک کے بعد جس کا شری جس نے آزاد نہیں کیا جس شریر ہے اس کا کام کرے گا دوسرے کا اب وہ کام نہیں کرے گا اسی طرح پر وہ اپنے لے کچھ کام کرے گا مزدوری اپنے لیے کمائے گا ہاں جی غلط فرماد اس کا ایک حصہ شریک ایک ایک حصہ غلام ایک حصہ آزاد ہونے سے ماد لازم نیت مینت جزی یعنی اس کا جو ہے تجزی لازم نہیں آتا ہے اس کا جز بندی لازم نہیں آتا ہے اس کے جسم کے اعضاء کا معن و زو اذا اس کے جسم کے اجزاء ہیں،, ہیں اس کے باوجود ہے اس کے اعضاء کی تقسیم لازم نہیں تجربے کرے جائیں اس کے اعضاء کا تاسیم لازم نہیں آتا ہے بلکہ وہ کام جو ہے دن کے دنوں کے حساب سے گھنٹوں کے حساب سے شریک کا حصہ کریں گے دوسرے جس نے آزاد کیا اس کا حصہ اس کو آزاد ہوگا یا عجوز اور آگے فرماتے ہیں جائز سے کے لیے ہاں جائز سے آگاہ کریں یوتھ کل حاملہ اس لونڈی کو اس قنیز کو جو حاملہ ہے اس کو اس مالک کے لیے جائز ہے اس عورت کو آزاد کریں کنیز کو ولا یوتھا لیکن آزاد نہ کریں حاملہ اس پیٹ میں جو بچہ اس کا آزاد نہ کریں اس کے لیے جائز ہے وہاں حملہ اور یہ بھی جائز سے حمل کو پیٹ کے بچے کو آزاد کریں ولا یوتھ کا حاملہ اور خاتون کو جو لونڈی اس کا آزاد نہ کریں یہ بھی اس کی مرضی ہے وراقی کو انہیں تو لیا جائے غلام اگر مبتلا ہو جائے بالجنون میں پاگل ہو جائے ابھی کی بیماری میں ہاں جو سفید کو کوڑا بولتے ہیں اور برس یا برس کی بیماری میں جسے سفید کوڑا بولتے ہیں اور مرض ان آخر یا کوئی ایسی بیماری میں معتلن جو اس کو بالکل ہر کام سے معطل کھانے والا وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا ہے والمبر عمن اور بیماری سے ٹھیک ہونا قلیل لوگوں بہت کم اسی بیماری سے ٹھیک ہو جاتا جا آج جا کل کینسر کی بیماری تو پھر کیا ہو جائے پھر تو یہ غلام ان آتا تو یہ غلام آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ بیچارے کس کام کا نہیں رہا تو آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا کیونکہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا تو یہ باپ جو ہے الحمدللہ للہ آج ختم ہو گیا آگے ان دوسرا باپ